لوں جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں جب انہوں نے باغ کو جلا ہوا پایا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہمارا باغ نہیں ہے ہم راہ بھٹک کر کہیں اور پہنچ گئے ہیں لیکن حقیقت کو کب تک جھٹلاتے انہیں یقین تو ہو ہی گیا تھا کہ ان کا باغ جل گیا ہے اب انہیں فوراً یہ احساس ہوا کہ ہماری بدنیتی اور مساکین کا حق نہ دینے کے برے ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت سے محروم کر دیا ہے اور ہمارے باغ کا یہ حال ہو گیا ہے ہمارے باپ اللہ کے شکر کے طور پر ہر سال باغ کے پھل سے فقیروں کا حق نکالتے تھے اور ان میں تقسیم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے باغ کی حفاظت کرتا تھا